ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوا کہ اہل حدیث عالم نے مقلدین شافی حملی وغیرہ ان پہ تو فتوے لگانے الگ تھے اپنے اکابرین پر اہل حدیث جو بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں ان کو بھی مشرق بنا دیا ان پہ بھی مشرق ہونے کے فتوے لگا دیے باقی مولانا پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتباع کا لفظ یہ نہیں پیش کر سکتے میں حیران ہوں انہوں نے جب تقلید کی تردید کے لیے آیت پڑھی تھی تو وہ پڑھی تھی استبیو ماں ان تکلید کی تردید میں یہ پڑھتے ہیں اور لفظ کیا ہے اتبی اگر اتباع کا لفظ ان کے مطلب کے لیے آ جائے تو دلیل ٹھیک ہے اور اگر اتباع کا لفظ میں لے لوں تو کیا کہیں یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے یہ عجیب تماشا ہے اگر تمہارے اپنے حق میں آئے تو پھر تو جی اتبا کا بھی دلیل ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے خلاف آئے تو پھر کہتے ہیں نئی جی تکلیر اور ہے اتباع اور ہے حالانکہ وہی جو پہلے میں نے ان کو ایک بارت لکھ کے دی تھی اس میں تکلیف کی تاریخ یہی تھی اتباع افتبا اتباع اور ایک آدمی دوسرے آدمی کی اتباع کرتا اور ویسے بھی تکلیف میں بھی کیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے چلے اتباع میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتا ہے اب مولانا نے اس سے ہٹ کر تکلیب کے لفظ لفظ میں زور دیا ہوا ہے کہ لفظ تکلیب کا قرآن کے اندر کوئی نہیں اب گویا کہ مولانا کے نزدیک اگر لفظ تکلید کا قرآن میں آ جائے تو پھر تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے اگر لفظ نہ آئے تو وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اب جنازہ کا لفظ پورے پرانے پاک میں لفظ جنازہ کا کہیں موجود نہیں ہے لیکن جنازہ کا مفہوم وہ پاک میں موجود ہے اس لیے جنازہ کو مانا جاتا ہے اسی طرح تقلید کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے تقلید کی جو تعریف ہے تقلید کا جو مانا اور مفہوم ہے وہ اللہ پاک مقدس کے ساتھ پرانے پاک کے اندر موجود ہے ایک بات اور دوسری بات ادھر کہتے ہیں تقلید کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں اور ادھر پھر آتے پڑھ کے تقلید کی تربیت کرتے ہیں اگر تقلید قرآن میں ہے ہی نہیں تو ترویل کہاں سے آ گئی تربیت تو تب آ سکتی ہے نا آپ کے بطور کہ جب تقلید کا وہاں پر کوئی مفہوم وغیرہ موجود ہو لیکن اپنے لیے تقلید کا لفظ نہ ہو تب بھی دلیل بن گیا ہمارے لیے تقلید کا لفظ نہ ہو تول بنانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے یہ دو دو پیمانے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایک اپنے لیے ہے ایک ہمارے لیے اس کے ساتھ پھر تقلید کا لغوی لوگ بھی لفظ لیا جی گھوڑے کے لیے آتا ہے فلاں کے لیے آتا ہے بات یہ ہے تکلید ہے کلادے سے کلادہ کا اگر اس کی نسبت ہو حیوان کی طرف جانوروں کی طرف گائے بھیل، گائے وغیرہ کی طرف بیل وغیرہ کی طرف گھوڑوں وغیرہ کی طرف اس, اس کا مانا ہوتا ہے پٹر اسی کی نسبت ہو انسان کی طرف تو اس کا مانا ہوتا ہے ہار اب میں حیران ہوں یہ مولانا اس لفظ کو حوانوں والے لفظ سے ہٹا کر انسان پر کیوں پہ کرتے جبکہ بخاری شریف میں موجود حضرت عائشہ صدی کا اللہ تعالی اللہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو بھابی لو کیا آتا ہے کہ لاد حضرت عائشہ کا کہ نادا حضرت عائشہ کا ہار تو انسان کے ساتھ تعلق ہو تو ہار ہے جانور کے ساتھ تعلق ہو تو پٹا ہے جب تقلید کا تعلق انسان کے ساتھ آئے گا تو یہ ہار کے معنی میں ہوگا یہ پٹے کے معنی میں نہیں ہوگا پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ایک درجہ بتا آیا وہ خود مان لیا کہ لادا تنا طل کلاس قرآن پاک میں اور وہاں بھی ذرا اندازہ لگائیں جو حلال جانور ہیں قربانی کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کہتا ہے ولائے ذرا اندازہ لگائیے کہ جانور قربانی کے جانور ان کی اتنی عزت اور عظمت عزمت اللہ کہتا ہے لا تو اس میں آ جا رہا ہے ول کلاد کلاد کی ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مولانا حلال جانور کے لیے اگر کلادہ آ جائے تو اس کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں لیکن سوروں کے گلے میں کبھی کسی نے ہار ڈالا نہیں ہے نہ ڈالنے کی اجازت ہوا کرتی ہے وہی جو آپ نے دوسری حدیث پڑھی کل مکل لے دے لکھنا دی رے کل مکل لے دے لکھنا دیوں کو, کو موتی کوئی آدمی پہنا دے ان کو گلے کے اندر ڈال دے یہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے تب تکلیف تو انسان کے لیے آئے گی کلادہ کسی حلال جانور کے لیے آئے گا سوروں کے لئے اور سنسیروں کے لئے یہ کلادہ رہا سکتا نہیں ہے, ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک انہوں نے سوار کیا غیر مجتہر کے عامی شامل ہے ایک نہیں عامی اس کے اندر شامل اور اس کے ساتھ اب تھوڑی سی بات سمجھیں میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں جب خلافت شروع ہوتی ہے ابو بکر صدیق کی وہی تکلیب موجود کیوں؟ جو انہوں نے مختلف عبادتیں پیش کی تھی اور بار بار جو تکلیف کی تاریخ تکلیف کی تاریخ تعریف ہو چکی ایک کتاب چھوڑ کے ہزار کتاب کے حوالے دیے جائیں وہی بات ہے مفہوم وہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی بات کو مانے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے میں غیر گہرے حجت ارض و قول غیر جو آپ نے خود پڑھا تھا اردو کال لگے میں غیر گہرے حجتن دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر دوسرے کی بات کو مان لیا جائے یہاں بھی عمر فاروق نے اشتہاد کیا اتحاد کس بار کیا اجتہاد انہوں نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو بکر صدیق کے سپرد کی تھی مرد الفاظ میں تینی امور کا خلیفہ بنایا نبی پاک نے صدیق کو تو عمر نے دینی امور پر قیاس کیا دنیاوی امور کو خلافت کو کہ اس دنیا عمر میں بھی نبی پاکا اگر خلیقہ ہو سکتا ہے تو وہ صدیقے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان ہو تو اس طرح عمر فاروق نے کیا قیاس قیاس کر کے اشتہاد کر کے بیس جب انہوں نے بیس کی باقی تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی اور عمر فاروق سے کسی نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا اور دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر کسی کی بات کو مانا جائے یہی کیا ہوتی ہے تکلیف اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھ رکنی کمیٹی بنائی تھی باقی تمام صحابہ نے اس کو مان لیا کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ عمر اس پر کوئی دلیل ہے چھ رکنی کمیٹی پر کوئی کتاب اللہ کی ہائٹ پر پیش کر کوئی حدیث پیش کر دلیل کا مطالبہ صحابہ نے نہیں کیا اور عمر فاروق کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم <تصحابہ> کر لیا تو عمر فاروق کے اس فیصلے کی تمام کے تمام صحابہ نے تقلید <تصحابہ> کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت محاف رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پر آپ نے فرمایا معاذ جا رہا ہے یمن کی طرف فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے تو وہاں جا کے آپ فیصلہ کس طرح کریں گے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم یہ میں پڑھنے لگا ہوں جی الفقی المتافقل وہ دیکھا کرنا تمہیں ہو گیا ٹائم پتہ لگ ویسے میں تو کچھ ہو گیا تھا وہ کہا جی آپ روٹی چلے ہمارا استفاد ہو گیا ہے آگے بات چلے گی بڑی ضروریات تھی لیکن پہلی بار پھر میرے حال میں پروڈکٹ ہو کر رہے اس کا بحث کو لے کے جانے ہیں جب تقریب کی تاریخ یا وہ کہیں اس سے ضروری ہو گئی تھی زبان سے نکل گیا تھا میں کہنا کچھ اور تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے تقریب کی تاریخ کتابوں میں پڑھی ہے میرا اس سے اتفاق نہیں اس کا یہ ہے ان کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے کہ سے پوچنا, کرنا تکلیر ہی نہیں تو آپ دوسری جب ہمارا اتفاق ہو گیا ہے تکلیف کی تاریخ پر یا تو اس بات سے کہ مجھ سے ذختی ہو گئی ہے میں نے تکلیف کی جو بات کہی ہے کہ میں آپ کی کتاب جو آپ نے کتابیں پڑھی ہے اس کا اتفاق ہے میرا اتفاق نہیں ہے جب اتفاق ہے اس میں ہے کہ آدمی کا مفتی سے پوچھنا تکلیف نہیں یعنی اشتہار تکلیف نہیں ہے یہ چار جو اربر ہیں ان سے حد تک جو ہے تکلیم ہے جس کے بعد یہ چار موجود نہ یہ تکلیف کی تعریف میں یہ بات گزر گئی ہے اور تقلیب کی تعریف میں نہ شروع کریں اب تو ان کی بات جو ہے وہ بات کرتی ہے ایک چیز جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نماز پہلے میں لکھ کر دوں گا کہ جو تکلیف نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے سارے اشتہار کر دیں پہلی دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ وہ مشرق بنے گے نہیں کہ جو تقلید کو بادل کرا دیتے ہیں ہم نے تو واضح کر کے لکھ دیا کہ پوچھنا یہ شرک نہیں ہے یہ صحیح ہے تقلید اس کو کہتے ہیں جو پوچھا جائے وہ تقلید کو ہے ہی نہیں اس لیے یہ مشرق نہیں بنے گے پوچھنے کو تقلید کا جاتا ہے جناب آپ کے بتاؤ حالانکہ پوچھنا تقلید نہیں آپ کی فکر کی کتابیں یا آپ فکر کی کتابوں کا انکار کر دیں کتابوں کو इस, इस کو اس کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں مانتے شراکت کی کتابوں سے وہ مکلح نہیں ہے تاریخوں کو نہیں مانتے وہ اپنی مرضی سے تعریفیں کریں اس کے لیے کتاب لکھیں متعلق جو ہوتا ہے اس کے لیے تو اس کے امام کا کال ہوتا ہے ارے میں نے تو یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ ایمانوں کو حریفت تعلیم کی تعریف دکھائی میں نے تو آپ کو چھٹی دے دیجیے کہ جہاں سے مرضی دکھائے اب آپ اپنی کتابوں کو مار کر بھی کہ ہماری کتابیں ہیں مانتے ہیں صرف بات کی صاحب ایسے ڈھکا نہیں ہوتا لوگ کیا کہیں گے کہ انگریز میں ہماری صاحب کی بڑی تعریفیں سنا کرتے تھے آپ لوگ پھنستے ہوئے جائیں گے کہ وہ تو تقریب کی تعریف پہلے تو کر نہیں سکتے تھے وہ محکے کلکھ دیا تھے وہ دیا اس کے بعد اس پہ پھنسے تو بات نے کہہ دیں ہاں وہ آپ کی پیش رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور جب ہم مان لیا پہلے بعد نے کہہ دیا ماننے کے بعد پھر بدل گئے صاحب یہ ایک دو تین سبزی میں کہاں چاہیں گے یہ تو بہت دور نکل جائیں گے اس لیے آپ تکلیف کی جو تعریف آپ نے کر لی ہے اس سے نہ ہٹے اگر آپ اس سے ہٹتے ہیں تو اس کا مانا یہ ہے کہ لا غبی اگر تقریب پوچھنے کو کہتے ہیں تو امام تعریف تو کہتے ہیں اس کو غبی آدمی کرتا ہے متاثر آدمی کرتا ہے اس کا مانا اشتہار رہا ہے وہ تقریب پوچھنے کا نام نہیں لے رہے بلکہ تقریب کو قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی اور کا نام پھر انہوں نے بات کی اشتباع ایک ہے اور ایک ہے شریف جو عبارت میں پیش کی تھی اس میں یہ بات ہے کہ بس اتفاق ہوئے ہو کہ شر یہ شریعت میں بات ہو رہی ہے کی اور اسی طرح شریعت میں اتفاق کی بات ہو رہی ہے کہ ماں سبق آ رہی کہ اس پر حجت کائیں ہو استفاد لوگی یہاں استعمال کیا میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر انسان کے ساتھ ارادہ کا حب آئے تو ہاتھ بنتا ہے ہاتھ ہوتا ہے اب والدی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ انسان کے ساتھ تکلیف کا حب آئے تو ہاتھ بن جاتا ہے چلیں ہاتھ بنا لیں وہ محمت ثابت کریں کسی جانور کی بے حد کروا اب آگے جو انسان تکلیف کرتا ہے بے کو اپنے گلے میں ہاتھ ڈالنے ہے تو پھر بھی وہ تاریخ کے بعد کہاں کہاں رہے گئی خلافت ابھی فخر کی بات ہے کی یہ ہے جب تکلیف کی تعریف ہی یہ ہے کہ چار گدت کو چھوڑ کر ساتویں بات ماننا تو خلافت ابھی فخر تو جہاں رسول بھی اللہ کی خدیفی والے رسول اللہ صد اللہ نے بتایا رضی اللہ ہے میں تمہیں ڈر لگتا ہے کس بات سے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور وہ کہ نہیں میں ہم فخر نہیں ہو سکتا تنہا کرنے والوں نے تمنا کس کے کیرا تو لفظ ثابت ہے حضرت ہونے دین نے بنایا آپ نے کہا جب دین دنیا کے سابق ہے اور ثابت ہے تو ہے تو خود ثابت ہو جائے یہ تو حدیث کا ثابت ہوا ہے کیا کہاں کیا انہوں نے کسی طریقے سے انہوں نے کہا حضرت عمر نے تمہیں بھی بنا اچھے کی قرآن میں خوشہ آ گئے یہ شعرا کا سامنا تو قرآن نے کیا آپ ان کی باتیں کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ نے یہ لکھ دیا مان لیا تکلیف کی تعریف مستحق کے بعد جانا تکلیف نہیں اشتہادی مسائل تکلیف نہیں اجتماع تکلیف نہیں. نہیں قرآن حدیث کی بات پانا تکلیف نہیں حضرت صاحب آپ نے جو ثابت کرنی ہے مسائل استحادی میں غیر کے لیے مستحق کی تکلیف ضروری ہے تکلیف کی تکلیف سامنے تکلیف واجب ہے تکلیف جو ہے پوچھنے کو نہیں کہتے یا اس پر پہلے مرادلہ اس پر کر لیں صدر طالبان بار بار میں ان کو ثابت کر رہا ہوں اس بات کو نوٹ کریں موضوع آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں تکلیف کی تعریف کر کے بھاگ رہے ہیں یا ان کتابوں کو آپ بھاگ دے آگ لگا دے یا کہتے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم کتابوں کو بند کرتے جب فکر بھی ان کتابوں کو مانتے بھی ہیں اس تکلیف کی تعریف کو بھی دو رواں مانگ چکے ہیں تو آئیے اس تکلیف کی تعریف پر رہ کر پھر اپنے دعوے ثابت کرے یہ دعوے کو ثابت کرنا شہد کا پیالہ تو پی گے اپنے دعوے کو ثابت صحیح کے سکے اس لیے کہ اس سے تکلیف کا لفظ موجود ہے اور تکلیف کہتے ہیں قرآن ہٹ کر جس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو حکومت ہے مجھ شہید کے بعد جانا آنے کا اس سے غصہ تکلیف ہے ہی نہیں صاحب اس چیز کو لے کر مرادے میں لے کر آ رہے ہیں جو سے پہلے جو اس کے ہو چکی اس لیے چیز ہمارے ہو گئی بڑے مسائل چاہتا ہوں گے ہم بھی سکتے ہیں اس پاس براہ کرم آپ تکلیف کی تاریخ کو مانگے مسائل استحادیہ میں غیر مستحد کو آپ نے واضح کر دیا مستحد کو واضح کر دیا تقریب کو واضح کر دیا ضروری کو وعدہ کر دیا اپنے دعوے کو واضح کر دیا ثابت کو کریں کب حاصل کریں گے تکلیف کی تعریف کو کہ وہ واجب ہے جو تکلیف کی تعریف آپ نے کتابوں سے ثابت کی ہے اس کو تسلیم کیا ہے اس کو واجب ثابت کریں کہاں سے قرآن سے عظیب سے کہاں سے بھی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے درمیان ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں فیصلہ کروانا ہے قرآن اس نے کہا تھا کہ میں مانگتا ہوں کو کتابوں کو تسلیم کہیں لیکن میں کتابوں کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر اگر کتابوں کو تسلیم کیا تو ڈر کہے گا جب گھر اوگلی میں دے دیا موسموں کی کی سے کیا در جب میدان میں نکل تو ڈر موجود ہے کپڑا بھی موجود ہے نکلا نہ چھپنا کیوں کسی کے پیچھے کبھی اطلاع پیش کر کے اس کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی ادار کی کے پیچھے چھپتے ہیں ہر ایک اور کوئی کی تاریخ جو محمد ہوا نے پھر وہی بات چھڑی ہے کہ اس نے اتباع والی باتیں لی ہیں بلان لی ہے وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتباع کی اگر آیات آپ پڑھے تو پھر تو ٹھیک ہے اور نمانی پڑھ گئے تو غلط ہے اور اس کے ساتھ آگے انہوں نے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوال اگر کرے ایک آدمی دوسرے سے تو اس سوال کا نام تقلید نہیں ہوتا پہلے میں ان کے سامنے مولانا زیر حسین صاحب تیلگی کی بات پیش کر چکا ہوں کہ یہی فص اللہ ذکر یہ آئے پیش کر کے وہ کہتی ہیں کہ لہذا تقلید جائد ہے یہی تقلید ہے اور یہ ہے میرے پاس جامع و فد میں ہی اس کا صفحہ ہے ایک سو پندرہ اس کے اندر عبارت موجود ہے وہ لم تخ تلفل علما تکلید ان کن تم لاتا یہ صاحب لکھن لم تخل فل علما کسی عالم کا اس بارے میں اختلاف ہے تمام کا اجماعی یہ فتوا ہے کہ ایک عامی آدمی جب علماء کی بات کو مانے گا یہ تقلید کرے گا یہی موجود ہے فص ال کرے ان یہ سوال کرنا عامی سوال کرے اہل علم سے مفتی سے اسی کا نام ہوتا ہے تقلید یہ ہے میرے پاس الفقی والمتفقت اس کی اس کا صفحہ ہے اڑسٹھ اس کے اندر فرماتی ہیں اما میں یسوب الہ تکلید فہول آمی لا له ان آلمن اللہ احل لا فرماتی ہیں تقلید عامی کے لیے جائز اور ساتھی فرماتی ہیں کسی میں آ رہا اس آئے سے استعمال کر کے سس الو آکر ان کم تم لا تالمون شکریہ اور میں پہلے جو بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو خاں خاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تکلید کی جو تعریفیں مختلف کتابوں سے آپ نے پیش کی ہیں وہ سب تکلید کی تعریفیں میں نے پہلے بھی کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بھی کہتا ہوں جو تکلید کی تعریف ہے جس میں مطلب انہوں نے پیش کیا تھا وغیرہ اس قسم کی یہ جو تعریفیں ہیں یہ تعریفیں ٹھیک ہیں وہ تعریف ہے کیا انہیں کیونکہ تعریف پوری اس کا مانا نہیں آتا اس میں بات یہی آ رہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی بات کو مانتا ہے اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا تعریف یہ آ رہی ہے تکلیف کی جو آپ نے تقلید کی تعریفیں کی ہیں وہ تعریفیں یہ آپ نے کی ہیں ایک آدمی دوسرے کی بات مانتا ہے اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے تقلید اور یہ کوئی شری طور پر ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے اور مولانا نے تو لکھ کے دیا ہے کہ اجتیہ مسائل میں تقلید شرک ہے جب شرک ثابت کریں گے تو پتا چلے گا نا ابھی تک تو انہوں نے کتنی دیر گزر گئی شرک ہونے پر کوئی آئے انہوں نے پیش کی ہے یہی تکلید شرک ہے ایکچولی شرک شرک حالانکہ اگر ان کو شرک کی تاریخ پتہ ہوتی تو یہ تقلید پر شرک کا لفظ کبھی استعمال نہ کرتے شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اندر شریک کرنا اللہ کی اطاعت کے اندر شریک کرنا اس طرح جو شرک کی تعریف ہوا کرتی ہے اس تعریف کو اس تقلید پر کہ مسائل اجتحادی میں غیر مجتہد مجتہد کی بات کو مان لے اس شرک کی تاریخ کو یہاں پر منطبق کی اور اگر تاریخ منتخب نہیں ہو سکتی تو پھر یہ اپنا فتوا واپس لیجیے کہ یہ جو میں نے شرک کا فتو لگایا ہے میں نے بالکل قدم لگایا ہے باقی جی نعمانیا سے اب اعتراض کرے کہ مجھ سے غلطی ہو ہوگی بڑھا ہوگی نعمانی کس چیز کا اعتراض کرے نعمانی تو پہلے پہلے کہہ رہا ہے شروع سے کہہ رہا ہے یہ تقریر کی جو تاریخ کی مختلف عبارات پیش کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سوال البتہ عام ہی سے کیا جائے ہم ہی سوال کریں دوسرے سے اس کا نام بھی تقلید ہوتا ہے یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اور باقی رہا یہ تقلید واجب ہے میں نے آیت پیش کی تھی کے پیچھے چلنا تقلید بھی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا ابتدا بھی, بھی, بھی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا یہاں انہوں نے ابتدا اور تقلید کا فرق کیا حافظ نے کئی ادارت پیش کرتے اس طرح حافظ نے کئیم نے جو فرق کیا ہے کیا وہ کتاب اللہ کی آیت ہے وہ حافظ خدا سمجھ لیا یا اس کو آپ نے رسول سمجھ لیا <تصفح> اگر وہ خدا اور رسول نہیں اور یقینا نہیں تو اس کی بات آپ مان کے اندر آپ خود اپنے خطرے سے مشرق بن گئے آپ لوگ کی بات مانی تو کیوں مانی یا کتاب اللہ سے یہ فرق پیش کریں اور پھر مزہ تو یہ ہے کہ جب خود پیش کرتے ہیں ابتدا کی آئے تو دلیل بن گئی جب نو مانی پیش کرے تو پھر دلیل نہیں بنے <تصفح> اور میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پیش کر رہا تھا وہ <سلام> اچھا خلافت صدیق کے بارے میں صاحب میں کروں نس سے وہ جو انہوں نے ایک روایت پیش کیا وہ نف سری نہیں ہے وہاں اشارہ بات یہ نکلتی ہے صاف نف کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا وہ بکر صدیق ہوگا یہ کوئی ایک حدیث موجود نہیں ہے صرف حضرت عمر نے قیاس کیا باقی تمام صحبا نے اس کو مان لیا اور مان کے اس طرح وہ مکلے مشرفوں نے اور حضرت اللہ اللہ پوچھتے ہیں جی ابھی تک آپ آب نے کوئی صنعت پڑی ہے نہ تھوڑا سا بتائیں اب تک آپ نے کوئی اب اس کے بعد بھائی سرا صاحب نوٹ کریں جتنی یہ روایات یہ پیش کر چکے ہیں ان کی سندے یہ پڑے گی میں ہو پڑتا ہے چلو فیصلہ ہوگا کس جڑی پر نہیں جڑیاں پڑیاں دیکھو جی یہ میرے پاس ہے الفقی المتفق الفکیب المتفق ابو نعیم الحافظ حد عبداللہ ابن جعفر ابن احمد ابن فارس قال حدثنا یون بن حبیب قال حدثنا, داود، حدثنا ابو داود اللہ اللہ لما حدا کالا حضرت مواز کو یمن کی طرف بھیجا تھا آپ نے پوچھا تقزی وہاں جا رہا ہے کیسے فیصلہ کرے گا حضرت مواز نے فرمایا کتاب اللہ،, اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا کتاب اللہ نبی پاک نے فرمایا علم تجد ہو کتاب اللہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے پھر کیا کرے گا حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنت رسول اللہ سنت سے فیصلہ کروں گا پھر آپ نے فرمایا سنت رسول اللہ اگر سنت نہ ملے تو پھر کیا کرے گا آپ نے فرمایا اج دو میں اتحاد کروں گا بلا آلو اس میں کوئی نہیں کروں گا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عجتحاد کروں گا اب اجتحاد قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں مؤاز نے کیا اجتہاد نے کیا ان کے اجتہاد کو جمن والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا نبی پاک نے یہاں تک اعلان کیا من اتا امری فقد اتا امیر جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ یوں سمجھے جیسے میری اطاعت وہ کرتا ہے جو میرے امیر کی بات مان لیتا ہے بوئے اس نے میری بات مان لی حضرت مواد نے اجتہاد کیا اشتہاد کر کے مسائل کا یمن والے سارے کے سارے نبی پاک کے زمانے میں حضرت مواد کی تقلید شخصی کرنے والے تھے پورے جمن میں کوئی ایک جیسا نہیں تھا جو حضرت مواد کو کہتا قرآن کی بات سنائے گا مانوں گا سنت کی بات سنائے گا مانوں گا لیکن تیرے اتحاد کو نہیں مانوں گا کیوں استحاد کو ماننا شرک ہے استحاد کو ماننا شرک ہے یہ ایک بھی کہیں کسی ایک جمن والے میں نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ ولسنا ولسنا جب رات فیص کرتے تھے تو کس طرح کے قانون بیان کیا فیصلہ جب کرنا ہو فیصلہ کرنا ہے کتاب اللہ سے اگر کتاب اللہ میں نہ ہو عمر اللہ سبھی کتاب اللہ پھل یقار پھر نبی پاک کے فیصلے کے مطابق وہ کرے نفائی شریف نفائی شریف دوسری جو سو <سلام> اچھا کیوں نا ڈاکٹر ہاں جی میں اور اس کے لیے میں نے کتاب موجود ہے اب میں پرانی باتیں کر رہا ہوں کہ تقریب کی تاریخ کا اختار ہے یا اختلاف ہے اور موری صاحب اس کو تیار نہیں ہوتے جب انہوں نے مان لیا کہ یہ کتابیں صحیح ہیں اس نے تعریف کہاں ہے تعریف اور تعریف نہیں بتائی ہے آپ کو نہیں سب تکلیف تکلیف ہے ہی نہیں حضرت لال کی روایت جو بیل کی حضرت حالت کی نام میں یہ تبلیغ ہمارے پاس موجود ہے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ تو متاثر نہیں ہے پوری برف پڑے گی پوری برف پڑھے کتاب بتائیں کتاب بتائیں جن بتائیں تو وہاں بتائے پوری برت پڑھیں یہ کتاب نہ مجھے پتا چلے پڑھیں نہ وہ سن سنت سر یہ پڑھ لے تم تے اچھا لتاب کا نام تو اچھا دوسری دوسری بات یہ موقعات میں آپ سے کروں گا مولتا تاریخوں میں سے یہ بات کو تقریب ہی نہیں ہے مولتا دیکھ رہا